تو سب سوال یہ تھا کہ ہم سلاد السلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا تو ہمارا تو یہ مدد میں چھٹی فرما ہے تو یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آتے یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کل پر صاحب جنا سب بڑا بیان کرے دور میں گیا نہیں ہے یہ ہے یہ شرق شرق کرتے ہیں دیدتی لوگ ہیں اس میں فلام کی دو چنتیں تاریخ اللہخلاََ الویبا ایک بخیر ایک طرح ٹھیک ٹھاک بہت مل گئی تھوڑے سے روشنی ڈال دیجیے گا میں نے پھر کہا یہ چھان ڈفرینٹ ہے تو مانے نہیں توانین بتا دیجئے گا جی دیوا بھائی شور تو بھی ہے لیکن بارہ سوال سمجھ میں آ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ سلا تو سلام کھڑے ہو کر پڑھنا یہ مستحب ہے آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر گرد و سوانی پڑھتے ہیں نماز میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو میں آگے پیچھے بھی آپ سواری پڑھ رہے ہیں یا کہیں ورد کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں نہ آپ بیٹھ کر پڑھنا بدت ہے نہ کھڑے ہو کر پڑھنا بدت ہے دیکھیے قرآن پاکیات جب یا آدمی پڑھتا ہے سبحان اور ربی کا ربی العزت عما یا نماز میں کھڑا ہے تو کیا کھڑا ہو کر نہیں پڑے گا بیٹھ کر شاید کو پڑے گا اس میں تو جھوڈ وسلام ہے نا السلام علیہ یوما ولیچ ہو یاما ممت ہو گی عما اوباس ویا آپ کھڑے پڑھے بیٹھ کر لیٹ کر پڑیں باقی رہ گیا کہ آقا کریم صلی فلسل سے علم غائب تو دیکھیں اللہ جل مجل کریم نے آپ کو آقا کریم کو علم غائب عطا فرمایا آپ کا اپنا نہیں ہے تو جہاں ہے کہ میں نہیں جانتا وہاں ذاتی طور پہ نبی ہے وہ یہ آئے تو پڑھتے ہیں جیسا میں نے آپ پتہ نہیں دس میں تھے یا اب وہاں جب اللہ جل مجل کریم ارشاد رما ہو با اللہ بے دینی میرا نبی غیب بتانے میں بسیل نہیں تو پھر یہ کیا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے اللہ کام علم تک نبی کرم کہتے ہیں میں غیر نہیں جانتا رب کہتا نہیں جانتا میں آیت نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے وہی نبی کہتے ہیں بخاری کی اللہ جلدی سارے خزانوں کی شادی میرے ہاتھ ہے دے دی اور میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے میرے ساتھ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے اصل میں یہ لوگ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو مکھی آیتیں اور کافروں کے بارے میں نازل رہی ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں وہی چیزیں پسند ہیں صحابہ رضی اللہ سواب کے سامنے آقا کریم جو غیر کی باتیں بتائی جہاں اللہ نجر سنگھ نے آپ کے غیر تذکرہ کیا میں موجود ہے سورہ تقریر میں موجود ہے سورہ تکویر میں موجود ہے تو ان کو یہ نہیں پڑھتے تو جہاں جو آیتیں آپ نے بتائیں انہیں آیتوں کو ہماری ویب سائٹ پر چیک کر لیں ان کی تفسیر میں ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں اعتراضات جو ہے سارے اس کے سارے نقل کر کے ان کے جوابات دے دیے الفدا بھائی تو ہاتھ نہیں اٹھاتے ناراض ہو گئے ہیں چلیں ان سے پھر مدد کر لیں گے اب ہماری یہاں